اگر کوئی دوران نماز آئے تھے آئے تے سجدہ سنے تو کیا وہ اسی وقت سدے تلاوت کرے نماز میں تراوی میں اگر آئے سجدہ تلاوت کی جائے تو اسی وقت اس کو سجدہ کرنا ہوگا جو نماز میں سجدہ واجب ہوا تو بیرون نماز وہ سجدہ ادا نہیں ہو اب میں ایک دو اس کی صورت بتاتا ہوں جیسے امام صحاب یہ بتانا بھول گئے کہ دوسری رکت میں سجدہ ہے یا پہلی رکعت میں سجدہ ہے اب ہر امام کو نماز کے مسائل یاد کرنا یاد رکھنا بہت ضروری اس کی وجہ کیا کہ نماز میں امام کو کوئی غلطی ہو جائے تو صرف دو چار یا پانچ سیکنڈ ہوتے ہیں فیصلہ کرنے میں اب مجھے کیا کرنا ہے ٹھیک اگر فرض کیجئے کہ امام نے بولنا اعلان کرنا بھول گیا کہ دوسری میں یا پہلی رکعت میں سجدہ ہے یہ بھول گیا اب کیا کرے وہ کہ آئے تو سدا پر رکو کر لے رکو کرنے کے بعد سجدہ کر لے اس نیت سے اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا سمجھ گیا آپ چاہ ب رہا ہے کہ وہ جماعت یہ کہتا تھا جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا کہیں اور کھڑا وہ اگر آئے سنے گا تو اس کو سجدہ کرنا ہوگا